الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونستره ونتوكل عليه وننوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وما شاء الله لا لا شريك له ونشهد ان محمدا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم را را دھا مندم تو من پورسمالی محدم بھائی اور دوستوں سوریہ حضرات کی آج میں نے پڑھ لی فرمایا گیا ہے کہ جاتی لوگ بدو لوگ گوار لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان لے آئے آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی آپ آب ایمان نہیں لائے ہیں ابھی صرف آپ نے مانا ہے تسلیم کیا ہے اسلام کو قبول کیا ہے پہلا ہمارا داوی آپ کا ہوا ہے ابھی صرف آپ نے اس پر اس کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد ایمان کے مدبے تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی جدوجہ چاہیے جس سے گزمنا ہے اور وہ کیا ہے معندی اللہ اور رسول اللہ تم امال بھی ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی غلط حسول کی اطاد کرو گے اور پھر تمہارے اعمال میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اس میں سے کوئی تمہارے کی اعمال ضائع نہیں ہوں گے ایک عرصہ دراز کا اسلامی اطاعت شیاری اور زندگی گزارنی پڑے گی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال کرنا ہوگا حضور صلی اللہ اور فلم و طریقوں کا خیال کرنا ہوگا اور ایک عرصہ دراز کا جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطلاع والی زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا لحاظ ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آدمی کر رہا ہو اور حضور صلی اللہ کی سنتوں کا لحاظ ہو حضور صلی اللہ کی سنتوں کا لحاظ ہو ان کو پورا کر رہا ہوں جب اس طرح کا فیض راز آدمی اعت سے گزرتا ہے سے گزرنے کے بعد اس کے قلب میں ایمان پکا ہو جاتا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ اس کی وابستگی پختہ ہو جاتی ہے آج یہ جو ہے تلمان کے زمرے میں داخل ہو گیا یا تو کے آلات نہیں ہوں یعنی پکا ہو گیا درخت پر پہلے پھول آتے ہیں پہلے پھول جاتے ہیں اور سر جاتے ہیں کیونکہ کچے پھول ہوتے ہیں تو پھل لگتا ہے پہلا پھل لگتا ہے گر جاتا ہے کیونکہ وہ کچا ہوتا ہے اس کا رابطہ رخ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا زیادہ پھول پر یہ پھول کا نام لگا پھل پر یہ پھل کا نام لگا لیکن ان کسی فائدے کا نہ ہوا کیونکہ اس کی جو کنکھن تھی اس کی جو بنیاد تھی اور کا درخت کے ساتھ تعلق کمزور تھا آتے ہیں زبان اس کو اڑاتی ہے گھر کے کسی فائدے کا نہ پھول کا نام اس پر لگا پھل کا اس پر نام لگا لیکن کا فائد نہ اس کے پھول کا فائدہ نہ پھل کر تیسرے ذریعے کا جو پھل لگتا ہے یہ پکا ہوتا ہے اس کا رابطہ پکا ہوتا ہے ہوائیں آئیں تیز ہوائیں آدھی چلے اس کو گرا نہیں سکتی لہذا کہ ایک دائمی رابطہ ہوتا ہے اس دائمی رابطے کے نتیجے میں یہ کچا پھل پک جاتا ہے اور پک کر پھر اپنے سارے فوائد کے ساتھ مالک کے ہاتھ آ جاتے ہیں ایسے یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم اور آپ کو تقسیم کرنے والے مسلمان ہیں ہم نے مانا ہے ایک ہوتا ہے جاننا ایک ہوتا ہے ماننا سارے ہندو سارے گفا اسلام کے بارے میں جانتے ہیں بالمات سب کو ہے اس چیز کا جان لینا اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مجھا نہیں بنتا جان لینا جان لینا میں نے جان دیا جان جان جی میں جانتا ہوں اسے میرے پاس کی معلومات ہیں اس وجہ مجھے فائدہ ملنے لگا یہ نہیں ہوتا ہے جاننے کے بعد اگر ماننے کا ہوتا ہے ماننے میں آدمی جاننے کے بعد تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اس میں فائدہ ہے اگر میں کوئی کروں مجھے فائدہ مل سکتا ہے تو ماننے کیا لوگ لیکن ماننے والے کو پورا فائدہ نہیں ملنا جاننے والے کو فائدہ مل ہی نہیں رہا ماننے والے کو پورا نہیں ملنا رہا فائدہ پورا نہیں ملنا فورا فائدہ کش کو ملتا ہے جب جاننے کے بعد اور ماننے کے بعد میں تو جدوجہد کر کے اس چیز کو حاصل کر لے جب حاصل کر لے تو اب وائرس کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گیا دکان کی معلومات ہوئی کہ دکان میں فائدہ ہے فائدہ سب کو معلومات آپ کو بھی ہیں مجھے بھی ہیں ہم ہاں فائدہ حاصل نہیں کر سکے آگے بڑا مان کریے بالکل ہم نے دیکھا جی بالکل فائدہ ہوتا ہے مانتے ہیں اور اس کے لیے تو ضروری کوشش ہے ایک مہینہ بازاریں پھر کر معلومات اصل کرے گا ایک مہینے میں دکان سجائے گا ایک مہینے میں اس کی چیزیں جمع کرے گا تو اس کو جمع کر کے لگا کر پھر بیٹھے گا پھر ہر روز بیٹھے گا صبح سے شام تک ہر روز صبح سے شام تک بیٹھے گا اور جب اس کا دراز ہے اس سے عمل ہو جائے گا اب اس کو فوائد شروع گے اب اس کے فائدے شروع ہو گئے ور میں اس کو فائدہ نہیں مل رہا میں جان لینے سے میں مان لینے سے حاصل کیے بغیر اس چیز کے خواہد ملنا شروع نہیں ہوتے ہیں تو رام ہمارا آپ نے اس کو جانا ہے اور مان لیا ہے تعالیٰ کو لم کو بنوا رہا کہ کوئی مسلم نہیں ہم نے جان لیا ہے مان لیا ہے لیکن میں ایک کرتے دراز کے ساتھ کر کے اس چیز کو حاصل کرتے آدمی وہ ہم سے نہیں ہوا ہوا کبھی جمعے کی نماز میں آ گئے ایک ایسی بات ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آدمی نے مسجد کا وزٹ کر لیا آ گیا آدمی دیکھ بھال کرتے لگے مسجد کا وزٹ کر لیا کبھی دور نمازیں پڑھ لیں ایک پٹھان میں غیرت ہوتی ہے ذرا روزہ رکھتا ہے وہ جو ہے تو غیرت ایمانی کی بنیاد پر کب رکھ رہا ہے غیرت پٹانی کی بنیاد پر ہی بولے نہ آپ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں جب لوگ بڑھے ہو جاتے تھے تو گھر میں تو نہیں ہوتی تھی وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے کسی کو کہتا ہے اگر ضرورت ہو گئی ہے تو وہ کہتے کہ بابا کور کیوں کا کور کیا دسماتے ہوگا تو کہتا ہے جمع کیا محنت جڑے میں کور کیا دسماتے ہوگا پلانی پلانی بوائی کے پٹی کا رسماتی غیرت نہیں ہے یہ پٹھانی حیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کا مسئلہ بیان کیا ہے گروس رشمی نے کہ ایک برکاری پر باز کو دیکھنے کے بارے میں چار اینی گواہ ہیں وہ لانے پڑیں گے تو تب جو ہے وہ اس بار کو تقسیم کیا جائے گا ایسا لیکن یار اللہ خوانا خاص میں لے جاؤں میری بیوی کو میں ساتھ پاؤں تو میں چار گوا لاؤں گا اس پر اس کی میں اتاروں کو واقعی حیرت کا تقاضہ یہی ہے لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ حیرت قریشی کو بیان کر لے کے نہیں آئے تھے غیرت ایمانی کو بیان کرنے کے لیے آئے جس بات کو اللہ نے غیرت کہا وہ میرے لیے غیرت ہے جس اللہ نے غیرت نہیں کہا وہ بہت زیادہ پیسوں میں غیرت بتائی جا رہی ہے وہ غیر نہیں ہے اس لیے محاورہ میں پختو نیم کو پڑوں کی بعض اوقات ہم ایسی باتوں پر اڑتے ہیں جو شام نہیں ہوتی ہیں اور آپ ہم پختو علاقہ رکھو چار سر ہمارے ایک دوست ہے اور اس کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ڈاکٹر ہو کر انگلینڈ چلا گیا سے پیسے میں سے کمائے والد صاحب کو پیسے بھیجے تو والد صاحب نے پیسوں کا پہلا فائدہ یہ لیا کہ دوسری شادی کر کری <laughs> دوسری شادی کر دی. اور اس کی برادری یہ رد عمل کیا تو اس کو چوٹ کر دیا اتنا زیادہ غلط بیماری میں تھا جس بات کو اللہ تبارک و مطالعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے غلط بیان فرمایا وہ ہمارے لیے غیر جس کو نہیں بیانا فرمایا, فرمایا وہ غلط ہمارے پشتور کے کنجر میں لاکھ بار غیر وہ غلط ہی ماننے نہیں مجھے یاد ہے تھوڑا سخت گرمیاں تھیں رمضان کا مہینہ تھا اور ہمارے پڑوسی کو سانپ نے کاٹ دی بڑی عمر کے آدمی تھی عمر کے بابا مار دی سانپ کو کاٹ دیا وہ دیہات میں کوئی علاج مان لے گا کوئی کسی کو پتہ ہی تھا دا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے اسلام میں آج سے پچاس سال پہلے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس دعائی ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں کوئی کیا علاج اس کے لیے سوچ رہا ہے آخر یہ ہمارے گاؤں میں علاج تھا تو اس آدمی کو ایک پاؤ گھی پکلا کر پلا کر دیا بندہ والا, والا کیا یہ سائنسی کو نظر تھی لیکن یہ علاج تھا تو کہ بابا دے یہ پاؤ اوڑی ہے ہوڑی ہو رہی کیوں کھایا روزما کر دوں گا روزہ توڑ دوں گا دوں اللہ اس روزہ جی توڑا ہمارے سامنے آدمی بڑھ گیا تو جس سے اللہ بھارت سر روزہ توڑنے کا حکم دیا ہوا ہے وہاں کہہ رہے وہاں توڑیں گے وغیرہ سے بٹھانی تو نہیں دے دی ہوگی نہیں اب جب جان جا رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے جان کو, ہے جان کو بچانا پہلا فریضہ ہے جان کو بچانا پہلا فریضہ ہے روزہ رکھنا بعد کا فریضہ ہے لہٰذا وہ فصل کو ہے کہ جب کسی آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو اشد تکلیف اٹھانے کا خطرہ کو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہو ایسی بیماریاں ابتلا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا دوائی برباد بھی لے گا تو یہ بیماری لمبی ہو جائے گی بات نہیں ہوگی اور اور کا بچہ ہے تو روزہ رکھنے سے دور اتنا کم ہو گیا کہ اس کا بچہ بھوکا رہ رہا ان ساری حالتوں میں روزہ کو مؤخر کر کے تو جب یہ ادھر دور ہو جائے گا پھر اس کو پورا کرے گا کیونکہ شریعت نے تو ہر چیز کی دوان کیے ہیں اسی پر عمل کرنا دین ہے اپنی مرضی پر چلنا اپنی بنی بنائی غیرتوں پر غیرت پر چلنا اپنی گردی پر چلنا یہ رضائی لائی نہیں ہے لہذا مان ہم نے لیا ہے جان دیا ہم نے اسلام کو مان لیا ہم نے لیکن ہم تربیت کے اس دورانی سے نہیں گزرے ہوئے ہیں جس سے گزرنے کے بعد آدمی کی شخصیت کامل عمومن بنتی ہے اور جب تک آدمی کامل مومن نہ ہو مکمل تو امال حاصل نہ ہو اس وقت تک اس پر اسلام کا کامل فائدہ نہیں ہوتا ہے. پھر کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہو کافر پر تو ایک دفعہ اس پر تو ایک مقدمہ ہو کر ایک کیس اس پر ایک دفعہ لگ کر ایک کیس اس پر نافذ ہو چکا ہے نا جی؟ اور کو تو بلیک ڈیتھ وارنٹ مل گیا ہے کپر کی وجہ سے ابھی جاننا اس کے لیے ہو گئی ہو گئی یہ چالیس پر آدھار سے مقدمے چل رہے ہوں اس پر ڈاکے کر ہے چوری کر دی ہے اور فرحل کا دھوکہ دہی کر دیا ہے قتل کری ہے تو جو فیصلہ ہوتا ہے جس وقت پھانسی کی سزا ہو جاتی بس سارے ختم ہو گئے باقی سارے کیس ختم ہو گئے کیونکہ اس کو آخری فیصلہ پھانسی کا ہو گیا زندگی جائے گی باقی سارے ان کا انڈر انڈر فیصلہ ہوگا تو کابر کے ساتھ تو کابر کا تو بلیک ڈسٹ فارم جو ہے وہ جاری ہو کر اس کی تابری جہنم آخرت میں ہے لہذا اس کے ساتھ دنیا کا معاملہ ہو اس کے اعمال کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی بدکاری کی بجور کی کی آیا ایک بات ہے کہ ظلم انسانوں کو ظلم کر رہا ہوں اس کی پیس پر پکڑاتی ہے حضرت رضی اللہ کال ہے کہ گومر کپڑ سے باقی رہتی ہے ظلم سے باقی نہیں رہتی اور ظلم اگر سلمان کرے اللہ سے گھمٹ چھین لیتا ہے اور کافر صاف کرے اللہ گمر کو دیا جاتا ہے وہ بہت سا مجھے دار باقی کفار کے سب کو بزرگ اس کی شراب کا ان کی بچاروں کا اس پر اس کی اللہ کا اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے کیونکہ اس پر ماہ پکڑ کفر والی نہ خزر سکتے ہاں مسلمان جو ہے مسلمان کا معاملہ جدا ہے اس کے سب کو جو ہے اس کے عمار اس کی برائیوں کی کس کی بچاروں کی اس پر پکڑ دنیا میں آئی اور یہ بھی اللہ تبارک والا کا فضل و رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک دنیا کی پکڑ لاتا ہے دنیا کی مصیبت لاتا ہے دنیا کا عذاب لاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آخرت کے لحاظ سے اس کی معافی ہو جاتی ہے آخر کی پکڑ سے چھوٹ جاتا ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کی ایمان کی تاثیر ہے ایمان کی برکت ہے کہ اس کو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے ایک بڑھ و اللہ کو گما میرا فلانا دوست ہے اس کی موت ہو رہی ہے اور اس کا ٹھنڈا پینے کو چاہ رہا ہے ایسے سرہن ایک سرائی پانی اس کو توڑ دو تاکہ ٹھنڈا پانی پیے بغیر اس کی موت ہو نئے سالے بندہ ہے میرا دوست ہے میرا اس کا موت ہو رہی ہے اور ہلچا رہے ٹھنڈا پانی پینے کو ایسے فرائی کو توڑ تاکہ ٹھنڈا پانی پیے بغیر اس کی موت اور فراہم میرا بچپل مر رہا ہے اور اس کا مچھلی کھانے میں چاہ رہا ہے اور دوسرے پیسوں کو گم جا کے اس کی روح قبل کرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھلائی جائے پھر اس کی روح قبل کیا اور اس اس کی جائے پیسوں کے آلے میں بادہ سے چڑھتے اترتے مذاکرے بھی ہوتے رہتے ہیں ان کا انہیں مذاکرہ ہوا ان کو بہت حیرت جو فاضل فاضل کی روح قبل کرنے لے جا رہا ہے تو اس نے اس کو کہا کہ اس کو مچھلی کھلاؤ تاکہ اس کے دل کی آخری اور زو اور محمد جو ہے اس کا ٹھنڈا پانی اس کو لا کے نہ ملے تین دو یہ دونوں سوالی ہوئے اللہ کے وجود یہ اللہ تو بارے میں یہ کیا راز ہے جو تیرا بندہ ہے تیرا دوست ہے اور اس کو تو موت کے بعد یہ پیسہ مار رہا ہے اور جو تیرا دشمن ہے اس کو مرد مرنے سے پہلے اس کی آخری چاہ اور مراد کو پوری کر کے سمجھتی چلا رہا ان کو جواب ملا کہ جو میرا ایک بندہ تھا اس کا ایک گناہ ایک خطا اس کی باقی تھی اور میں نے کہا کہ پیاز کی حال میں اس کی موت ہو جائے تاکہ اس کی خطا معاف ہو جائے اور مکمل بخشا بخشایا جنگل میں چل جائے اور جو قابر ہے اس کی ایک نیکی باقی تھی جس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں دیا تھا لہذا اس کا بدلہ اس کی بچی کی خواہش پوری کر کے سو دیا گیا تاکہ اس کی الکافی خواہش پوری ہو اور اس کا کوئی بھی نیک عمل جو تھا جو بغیر توحید کے بغیر ایمان کے تھا اس کا معاملہ اس کو دنیا میں چکا دیا جائے اس کا معاملہ پورا ہوا اس کی موت ہو گئی عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں دنیا میں کافی کفار ہیں ترقی پر ہیں مسلمان ہیں نوزات نظل پر ہیں کفار ہیں مزے کر رہے ہیں مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کفار چڑھ کر آ رہے ہیں مسلمان پھٹ رہے ہیں جس وقت طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پاکستان کے لمحہ اور اللہ والے نیک لوگ بہت غمگین تھے امریکہ آ چڑھایا چڑھ بمباری کرنے لگا پوری دنیا اسلام میں کوئی بولا ہی نہیں ہے دنیا اسلام میں فرما روا ان ہاتھوں پر حالانکہ ایسے موقع پر ساری دنیا اسلام پر جہاد فرض عہد ہو جاتا ہے بولے تک نہیں اتنے اتنے دلی کا ہال چھایا ہوا اور ہم لوگ تو ان کے ساتھ ہی ہو گئے یہ بات بازی کریں گے آپ کو اس کو خون کریں گے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے ہم بھی ماریں گے مسلمانوں کو یہ حال ہو گیا بہام شاہ اللہ والے لوگ بڑے پریشان تھے ہم بھی بڑے پریشان ہم نے پوچھا مائرنگ سے مارکیٹنگ سے کہ یہ کیا بات ہے اور یہ فیصلہ اللہ کیسا ہے کہ جو ایک شریف حکومت تھی جس کی شریعت سو فیصد نافذ تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اور کافر جو اللہ کے بچ میں چڑھایا اور باری کر رہا پھر کسی فقیر نے چار جواب دینے کا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آ رہی ہے من جانب اللہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو شریعت نافذ کی ہوئی تھی وہاں کے عوام اس کو نہیں چاہ رہے تھے وہاں کے عوام نہیں چاہ رہے تھے ساتھ نہیں دے رہے تھے وہاں تم لاچاہ رہے ہو تم تو اس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ غور سے چپکا تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے یہ بڑی نصیب چیز ہے چاہت کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ یہ آدمی قبول کرتا ہے سب اس کا فوائد ملتے ہیں کہ افغانی عوام جو تھے وہ کو چاہ نہیں رہے تھے لہذا شریت کی رحمت اللہ تبارک ان سے لے لی دوسری بات ہے کہ اتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اتنا کچھ سکون آ رہا ہے تو کیا دیکھ کے اس کا نہیں جواب ملا فکر نہ کرو ہم شادتیں تقسیم کر رہے ہیں تو ہم عاد نظر آ رہی ہیں اور ہمارے دربار سے شادت تقسیم ہو رہی ہیں بڑے اعزازات ہیں یہ جو سورہ سور بروج میں واقعہ ہے اس میں پڑھے سورہ بروج کہ آج بھی پوری مملکت کے لوگ تھوک کے حساب سے مسلمان ہو گئے اور بالٹار نے خند کے کھود کر آگ جلا کر ان کو اٹھا اٹھا کر آگ میں پھینکنا شروع کیا ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ اسے میں بولنا شروع نہیں کیا تھا اس کا دودھ پیچھا بچہ اس کے ہاتھ سے چھینا اور چین کر کندک میں پھینکا کند میں پھینکا اور جلا اور عورت جیسے یہ بل بلائی تکلیف ہوئی کوپ ہوئی اس کے ہائے آہ کی اب اس کو اٹھا کر گرا رہے تھے اس کو پریشانی ہو رہی تھی بچے نے بچہ جیسے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا اس خدمت سے آواز دی کہ مجھے جا نہ جان پریشان نہ ہوں باہر سے آ گئے اندر جنت باہر آ گئے اندر جھنت کی پرواہ نہ کرو دربار ادائیش سے چارٹیں تک ہو رہی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جن افغانیوں نے سازش کی ہے ان کا ساتھ دیا شمالی اتحاد والوں نے باقیوں نے ان کا ساتھ دیا پیسے دیے اور کافر کو چڑھا کر لے آئے اور بابر مسلمانوں کو سکون شروع کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ ہم مکمل مکمل قطع تلگ رکھیں اور مکمل ان کو دھی چھوڑیں اور یہ اب بہت برے لگ رہے ہیں کہ یہ بات بھی نہ کرو اس ٹائم کی مانی حالت اور خراب ہو گئی ہے سر ہم کیا کریں کہ کمر باندھو اور کام کے لیے تیار ہو کمر باندھ کے دن کا کام کرنے کے لیے تیار ہو یہ ہمارے ہاں جو امریکی انورلی جو لگا ہے یہاں پر انورلی اس کا نام ہے اس نے اپنے اناج میں دکھا نا اس نے کہا کہ جس وقت امریکہ کی بمباری ہوئی ہے افغانستان پر تو سب میں نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں مجھے صحیح مسلمان ہونا چاہیے بار میں نے زندگی اپنی مکمل بدلی ہے اور مکمل اسلامی زندگی میں نے شروع کی ہے اس کے مدت پر کی ہے اسے اپنا اراج لکھے اور سارے میں شاید میں نے کرائے کئی اور لوگوں کا اس نے کہا تو یہ اقبال نے کہا نا خدا تجھے دے کسی طوفان ہے آج نہ کر دے خدا تجھے دے کسی طوفان سے آج نہ کر دے کہ تیرے, تیرے بہر میں موجوں کا اضطراب نہیں ہے یہ اس واقعے کے بعد میرا اکیس دن کا سفر برطانیہ کا ہوا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نوجوان نسل کو ان کی گندگی زندگی سے منہ موڑتے ہوئے اور اسلام کی طرف آتے ہوئے اور ان کو اس اس دھچکے نے احساس دلایا کہ ہم مسلمان ہیں بوسنیا میں کیا ہوا بوسنیا میں بوسنیا کی اسلامی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بوسیا کی اسلامی عورت منی اسکارٹن کی آدھے رہنے اس کی مہنگی ہوتی تھی اور نماز روز پارت کل بڑی بعض لوگوں کو نہیں آتا اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب عیسائیوں نے دیکھا کس حال تک یہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد نے کہا ابھی بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں چھوڑ کے اب ان پر حملے کرو کیونکہ اب تن کی جان ختم ہو گئی حملے کیے انہوں نے ہر روز اتوار کو جیسے شکار کر دے شکار کے طور پر آ کر حملہ کرتے ہیں اور چند ایک کو مار کر چلے جاتے تھے جب मैं نا چند نے پھر پوچھا کسی ہمیں کیوں پیٹ رہے ہیں تمہیں اس لیے پیٹ رہے, ہیں؟ تم, پیٹ رہے ہیں؟ تم مسلمان ہو او الا شکل عیسائی کی اور میری شکل میں کچھ پر نہیں فرق ہے اس کی منی اسکار میں میری منی اسکارڈ میں کچھ نہیں فرق ہے اور اس کی, کی پردون ہے میری پردون میں کچھ نہیں فرق ہے اس کی اٹائی ہے میری اٹائی میں کچھ فرق نہیں ہے لیکن جو نام کا اسلام لگے ہوئے اور اللہ کے بندہ ہم مسلمان ہیں ہم پر یاد فرض ہے نارے تکبیر اللہ اکبر ڈنڈا لاٹھی پتھر سریا چھری چاقو کسی کے پاس جاتی. شاڑ گن تھی یار گن تھی کچھ سب انہوں نے اٹھائی اور اس اخبار میں جو ان کا حملہ آیا ہی صحیح ہوگا نا سرما حملہ آیا نا تو نے جو نارے تکبیر کر کے ہلا بولا سب کے چھکے چھڑائے اور بگایا انہیں بوسیاں میں کانفرنس ایک ہوئی تھی سیکٹر کانفرنس ہوئی تھی اس میں جنوبی افریقہ کے مسلمان ڈاکٹر گئے ہوئے تھے اور دی کے بعد میرا جنوبی افریقہ کا سفر ہوا تو ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ہم جب بوسنیا گئے تو بوسنیا کے مسلمان نے ہم سے کہا کہ ہمارا پیغام دنیا اسلام کو دو جا کر اور ان کو کہنا کہ جب سرب ہمیں مار رہے تھے ہمیں قتل کر رہے تھے اور ہر اخبار ہم پر حملے کرتے تھے شکار ہمارا کرتے تھے تو اقوام متحدہ بالکل نہیں بولتی تھی جس وقت ہم وہ نظم ہوئے اور ہم نے اللہ بولا اور ان کو پیچھے دکھیلا تو اقوام متحدہ کی فوجیں امن قائم کرنے کے لیے آ گئی تو اسلام کو یہ کہنا کہ اقوام متحدہ کی فوجیں امن قائم کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں وہ ہم مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے آئی تھیں اس بار کا پیغام دینا لوگوں ہماری طرف سے تو محترم بھائی جس وقت کے تو خود توبہ طاعب ہو کر اللہ کیا کہ رجوع نہیں کرے گا تو, تو مسلمان ہے تیرے ساتھ اللہ کی محبت ہے تجھے ب اللہ تبادلہ صالح مسائب اور مشکلات میں گھیر کر اور تکائی و ابتلاح کر کے اور دکے دے کر تجھے اللہ سے لائے گا بولے اللہ خود ہی سلح صبائی کے ساتھ تُو توبہ طاعب ہو کر رجوع کر لے. ہمارے ایک ساتھی سے لالا ساگ صاحب کے خدا سارا جوڑا جا رہا ہوگا دیر گیر عظیب بادشاہ چیز بچا دے بدرنگ صبح کبھی جائے تو فار نہیں کرے گا بہت غیر بادشاہ تو بس کے ساتھ اپنا تعلق کو درست کر لو پھر دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے اعزاز سے کتنے دنیا کے لحاظ سے بھی نوازتا ہے اور آسل کے لحاظ سے بھی نوازتا ہے اس میں یار ہوتا ہے کہ جو بر وقت کو بقائب ہو جائے پھر اس کو خشو گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کے اللہ کے اللہ کے آ کے رجوع ہو جائے اور آخر کے فائدے تو آخر میں ملنے ہیں دنیا کے فائدے جب اس کے دیکھو گے او جتنی دنیا صاحب اکرام نے کمائی ہے میں اور کیوں نہیں کما سکتی عام طور پر تو ہم دھیان کرتے نا اتنے آدمی شہید ہو گئے اتنی عورتیں بچے یسیم ہو گئے اتنی عورتیں بیوہ ہو گئی پیٹوں پر پتھر باندھے پھاقے کیے سارے یہ ساری کی ساری چیز کو خطرہ سال ہے سال مکھی زندگی اور خیبر چھ ہجری میں فتح ہوئی 6 سالہ بدنی گئی چھ اجری میں خیبر فتح ہو گیا ہے اور انیس سال کے بعد نہ فاقے تھے نہ تندرستی تھی پھر آسودگی آتی آسود آسود گئی ہے اس کے بعد اگر حضور صلی اللہ کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا وہ اس کو فقر اختیار ہی کہتے ہیں آپ نے اس فخر کو اختیار کیا ہوا تھا کہ ہماری زندگی ایسے ہی رہے گی ہمارے پاس جو آئے گا اس کو فوراً ہم تقسیم کر دیں گے مارے گھر میں پاکہ ہی رہے گا تو یہ آپ نے اختیاری ہی اختیار کیا ہوا تھا ورنہ دنیا اس نام پر فخر ختم ہو گیا تھا اور انیس سال کو انیس سال کو نکالیں یعنی چودہ سو انتیس میں سے انیس سال کو نکالیں تو چودہ سو دس سال میں چودہ سو دس سال میں ایک ہزار سال کرو فر کے غلبہ کے آسودگی کے معاشی لحاظ کے سی لحاظ سے ہر گم پہ ہر لحاظ سے ساری دنیا پر ہم چھائے رہے ہیں ایک مسلمان تاجر جو دیا کے اس علاقے میں اپنے تجارتی سڑکوں پر گیا ہوا تھا ایک گلی سے گزر رہا تھا اس گلی میں ایسے دیکھا کہ ایک آدمی کسی اورت کو پیٹ رہا ہے اور عورت رو رہی ہے یہی ایک عیسائی مسلمان اور کو پیٹ رہا ہے جسے کہ اگوا کر کے بگا کے لے گیا تھا پھر اس کو پیٹ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ دوبارہ خلیفہ جو ہے وہ ابلا گھوڑوں کا لشکر لے کر آئے گا اور تجھے آزاد کرائے گا اس آدمی نے آ کر یہ بات اس واقع خلیفہ دل مسلمین کو سنایا یہ یاد تو یہ تھا تھامانی تھے اور یاد سمجھو کوئی واقعہ ہے وہ اس نے سنایا اس کو تو بادشاہ اسی وقت اس کو ایسی غیرت ایسا جوش و خروش محسوس ہوا تو اس نے اس صوبے کے گورنر کو اور پیغام بھیجا کہ اتنے ہزار ابلک گھوڑا ابلک گھوڑا سفید مکمل سفید جو گھوڑا ہوتا ہے نا ترکیا میں ہوتے ہیں کہ ایک اتنے ہزار ابلگ گھوڑوں کا لشکر فلاں سن پر فلاں دن کھڑا ہو کہ میں آ کر اس لشکر کو لے کر اس کی کمان کرتے کرتی ہوں فلانکر پر حملہ کروں گا اور گورنر نے وہاں پر لشکر پہن... جوڑے پہنچائے با... یہ قریب الم زمین سڑک پر کھڑا ہوا تو اس وقت جو مسلمان کو مایا تھا وہ ساری مملکت چاپنے کا لگی مذاکرات کے لیے آئے کہ کیا خطا ہو ہوگی ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے کیا آپ ہمارا لشکر لے کر آ گئے ہیں سننے کہا آپ کی مملکت میں فلاں شہر کی فلاں گلی میں فلاں گھر میں ایک مسلمان عورت کو ایک عیسائی جبرن پکڑ کر لایا ہے اس پر ظلم کر رہا ہے یا ہمارے حوالے کرو یا ملک تمہارا گیا اوہ یہ تیرا حال تھا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل لالا تو جس نے پاؤں میں تازے سرے دارا لیکن لیکن توں گفتار ہو کردار تجھے آپ سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تفتار وہ کردار تو صابت وہ صحیح آ رہا تو جگہ پلٹ کر بیٹھ گیا وہ ساری دنیا پھر کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے تھے ساری دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے اور بس آسری یہ ہے کہ یہ کافر ہے یہ کافر پر ہے اے اس کو مارو اس کو مارو بہ ماضری پر لگا دیا تجھے ابلی بے کے نتیجے میں کانپر نیس پر کھڑا کر دیا ہے اور تو تعبر کے منصوبے کو لے کر چل رہا اور تجھے پتہ بھی نہیں ہے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی شمالی اتحاد والوں کو امریکہ کو برخاست کیا ہے اور ان کے ذریعے فیم پر کر کے پر اس حکومت کا خاتمہ کیا کیونکہ جب تک تا زمینی طاقت زمینی انفینٹری زمینی فوج آ کر جگہ گنا پکڑے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوتا ہے اور آپ بھی فوجی تجربے گروشن اس بات کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ غالب نہیں آ سکے گا کیونکہ اس کے پاس بعد نہیں ہے غاز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری اتحاد والوں نے اس کے, اس کے لیے کام کیا تو سب اندازہ ہوا کہ واقعی اس لیے کبھی مسلمان نہیں مسلمان کا گلا کر رہا ہے تو یہ جی آباد ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار تو ثابت وہ صحیح آ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت تو بتائے بالکل توفیق تب اور میں گناب کا مزہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ذرا چسکا اور مزہ کی ان لیکی میں ہے لیکن اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے سر تم حاصل کر لے تو اس کے مزے کو دیکھ اللہ تبارک و الامن کی توفیق تھا